بہلا باتی وفیل اور یا کم و جہر کم ولم تختی اللہ آج اللہ پاک فضل و کرم سے ہم سورت الانعام کا آغاز کر رہے ہیں عربی زبان میں انعام چپاؤں کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت کے اندر انعام کا لفظ آیا ہے اور چپاؤں کے احکام بعض احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اس لیے اس صورت کا نام سورت الانعام رکھا گیا اس میں ایک سو پینسٹھ آیات ہیں اور بیس رکوع ہیں یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور جو مکی صورتوں ہوتی ہیں ان کے اندر عام طور پر عقائد سے بحث کی جاتی ہے خاص طور پر تین بنیادی عقائد مکی صورتوں میں زیر بحث آتے ہیں یعنی عقیدہ توحید عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ بعض باد بادل موت مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ان تین عقائد پر عام طور پر مکی صورتوں میں بحث کی جاتی ہے اور زور دیا جاتا ہے اور مشرقین کے عقائد جو ہیں ان تین عقائد کے حوالے سے ان کی تردید کی جاتی ہے مثلا عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ شرک میں مبتلا تھے تو شرک کی تردید کی جاتی ہے نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے تو اس کی تردید کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے تو اس کی تردید کی جاتی ہے صورت الانعام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر مشرقین کے عقائد کی ترتیب کے لیے دو اسلوب اختیار کیے ہیں تقریر کا اسلوب اور تلقین کا اسلوب تقریر کے اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے دلائل ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں اللہ نے بیان فرمائے کہ انسان ان کا انکار نہ کر سکے گویا کہ بتایا گیا کہ ارے بھائی یہ عقیدہ توحید یہ تو بالکل بدی ہی سا عقیدہ ہے اس کے لیے تو دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا اللہ ہے تمہیں موت دینے والا اللہ ہے تو یہ ایسے اصول ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو عقل سلیم ہے وہ ان کا انکار نہیں کر سکتی اور تلقین کے اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن دلائل کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا مثال کے طور پر آیت نمبر بارہ میں اللہ نے فرمایا کل نمم معافی سما واقیبل ارد آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے اس کا مالک کون ہے کون ہے بتاؤ کون ہے اس کا مالک کیا یہ جو تم نے مٹی پتھر لکڑی لوہے تانبے پیتل سونے چاندی سے بنائے ہوئے پت ہیں کیا یہ مالک ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے یہ مالک ہیں یا یہ قبروں والے جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا یہ مالک ہیں یا وہ فرشتے جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ مالک ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی اتنے ڈھیٹ نہیں تھے یہ ضرورت نہیں تھی کہ کہہ سکتے کہ ہاں لات بل ازا اور منات وہ سب کچھ کے مالک ہیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے خاموش رہتے تھے تو پھر اللہ کے نبی خود کہتے اللہ نے فرمایا آپ خود کہہ دیں قل اللہ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں تو یہ ایسے دلائل جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ان کی تردید نہیں کر سکتے تھے یا مثال کے طور پر آیت نمبر انیس میں فرمایا اللہ نے قل ایو شیئن اکبر شہادہ یہ بتاؤ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے آپ ان سے پوچھیں اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی دیکھیے میں گواہی دیتا ہوں کسی شخص پر میں نے یہاں کسی کو دیکھا کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس وقت کی گواہی دے سکتا ہوں لیکن اس نے کل کیا کیا میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا دس سال پہلے کیا کیا میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا اور اگر مجھ سے پوچھے کہ سو سال پہلے تم نے ان کو ان کے باپ دادا کو فلاں فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا میں گواہی نہیں دے سکتا اور ہزار سال پہلے میں گواہی نہیں دے سکتا لیکن اللہ ایسا ہے کہ اللہ سارے انسانوں پر اور سارے زمانوں پر گواہی دے سکتا ہے تو آپ ان سے پوچھئے کون ہے اللہ سے بڑا گواہ کون ہے اللہ سے بڑا شاہد کون ہے اب یہ جو ان سے سوال کیا گیا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا چنانچہ اللہ نے اپنے نبی امید سے فرمایا آپ فرما دیجیے بول لہ شہید اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور اللہ سے بڑھ کر گواہی کسی کی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ وہ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں اس صورت الانعام کے اندر مشرقین کے غلط نظریات کی تردید کے لیے اور اس صورت کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمائی فرمایا کہ نزلت علی سورت الانعام عام جملا یہ سورت الانعام جو ہے مجھ پر اکٹھی نازل ہوئی یک بار نازل ہوئی بشا سب اون الفن من الملائی کا لہم زجر تحمید اور یہ سورت ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں ان کے جلوس میں نازل ہوئی اور صورت یہ سورت یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی تسمی اور اللہ کی تحمید بیان کر رہے تھے تو آپ سوچیے ستر ہزار فرشتے ستر ہزار فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ جب کہہ رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا یہاں تو صورت یہ ہمارے ہاں سو دو سو بندہ بیٹھا ہو تو اتنے زور سے نعرے لگاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے اور خطیب حضرات ان کو مجبور کرتے ہیں زور سے نعرہ لگانے پر زور سے نعرہ لگاؤ اور زور سے نعرہ لگاؤ بعض خطیب شرمندہ کرتے ہیں لگتا ہے کھانا کھا کر نہیں آئے ہو تمہارے اندر جان نہیں ہے زور سے نعرہ لگاؤ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ وائٹ ہاؤس میں سنا جائے زوں ایسے جوش دلاتے ہیں تو نعرے لگواتے ہیں تو سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار بندے نعرہ لگاتے ہیں تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں تو جب ستر ہزار فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا تو ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اس طریقے سے ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں نازل ہوئی سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے الحمدللہ قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا آغاز کیا الحمد للہ سے اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا اختتام کیا ہے الحمد للہ سے الحمد للہ سے ابتدا الحمد للہ پر انتہا اور یاد رکھیے کہ یہ کلمہ جو ہے الحمد للہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے الحمد للہ اسی لیے تو قرآن کریم کا آغاز بھی الحمد للہ سے ہوتا ہے وہ سورت جو سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے قرآن میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی سورت وہ سورت فاتحہ ہے اس کی ابدا ہوتی ہے الحمدللہ سے اللہ کو یہ کلمہ بڑا پسند انسان نفی کرے میری تعریف نہیں ہے تیری تعریف نہیں ہے تعریف اللہ کی ہے میری اور آپ کی تعریف نہیں ہے کسی کمال والے کی حقیقت میں تعریف نہیں ہے اور کمال والا کوئی ہے ہی نہیں جس کے اندر کوئی ذاتی کمالوں کو ہے ہی نہیں سارے کمالات تو اللہ کے ہیں اللہ ہی کسی کو کمال عطا کرتے ہیں ذہانت کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں فصاحت اور بلاغت کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں قبت و طاقت کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں شجاعت اور بہادری کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں تو سارے کمالات حقیقت میں اللہ کے ہیں یہاں تک کہ سب سے زیادہ کمالات والے تو ہیں سید الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کمالات اور مقام مرتبہ خدا کی قسم ہمارے سر پر ہماری آنکھوں پر لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بھی جو کمالات تھے وہ اللہ کے عطا کرتے ہیں وہ آپ کے ذاتی کمالات نہیں تھے اللہ کے عطا کرتے تھے اللہ نے عطا کی ہے تو الحمد اپنی نفی میری تعریف نہیں ہے میں کچھ نہیں ہوں اور پاگل ہے جو, جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تعریف کے قابل ہوں میرے اندر کوئی ذاتی کمال ہے جب انسان یہ سوچتے ہیں میرے پاس ہے کیا میں کیا ہوں کیا ہوں ذرا اللہ جھٹکا دے دے ذرا سا جھٹکا دے دے تو میری قوت و طاقت کا راز کھل جائے میں ہے کیا ذرا جھٹکا دے دے بہت کمزور ہے یقین کرے انسان اللہ نے خود کہا بخول کل انسان اس انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے اور حقیقت میں انسان بڑا کمزور ہے اللہ ہمیں آزمائے سے بچائے جھٹکے سے بچائے حادثے سے بچائے ایکسیڈینٹ سے بچائے آزمائے سے بچائے مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری طاقت کا راز کھل جی ہم ہیں کیا بہت کمزور بہت کمزور تو الحمدللہ للہ تمام طریقہ اللہ کے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے محمد اور احمد دونوں کے اندر حمد ہے محمد کے اندر بھی حمد ہے اور احمد کے اندر بھی حمد اور آپ جانتے ہیں اس امت کا لقب کیا ہے ہماد اللہ کی بہت تعریف کرنے والے اور حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہماد اللہ کی بہت تعریف کرنے والے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے اللہ کی بڑی تعریف کی اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد جو کروڑوں اربوں انسان تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف بھی حقیقت میں حضور کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے حضور نے لگایا اگر حضور ہم کو نہ سکھاتے ہو سکتے ہیں ہم کسی بت کی تعریف کر رہے ہوتے کسی قبر کی تعریف کر رہے ہوتے آج آج ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے قربان جائیے اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر کہ جنہوں نے انسان کو انسانوں کی تاریخ کی بجائے جنوں کی تاریخ کی بجائے شیتانوں کی تاریخ کی بجائے اور پتھروں کی تاریخ کی بجائے اور بتوں کی تاریخ کی بجائے اللہ کی تعریف پر لگا دیا اور آپ جانتے ہیں کیا مت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علام کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا جو جھنڈا ہوگا اور جس جھنڈے کو دیکھ کر اب ہم انشاء اللہ حضور کی قیادت میں جائیں گے اس جھنڈے کا نام ہوگا لوا الحمد حمد والا جھنڈا اللہ کی تعریف والا جھنڈا تو بھائی یہ بڑا مبارک کلمہ ہے الحمد اللہ ہمیں بار بار یہ کلمہ کہنے کی توفیق دے نہ صرف زبان سے بلکہ اللہ ہمارے دل میں اتار دے اللہ ہمارے دل میں اتار دے الحمد الحمدللہ ہر حال میں الحمد وہ کھلائے تو بھی الحمد اور وہ بھوکا رکھے تو بھی الحمد وہ سیب دے تو بھی الحمدللہ اور وہ بیمار کرے تو بھی الحمد وہ اولاد دے تو بھی الحمد اور اولاد لے لے تو بھی الحمد وہ امیر بنا دے تو الحمد وہ فقیر بنا دے تو الحمد للہ اور اگر ہم الحمد للہ نہیں کہیں گے تو کیا اللہ سے امارت کو چھین لیں گے لیکن اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے کہ یہ میرا بندہ وہ ہے کہ جو تکلیف میں بھی الحمد الحمدللہ الحمد للہ، الحمد للہ کہتا ہے الحمدللہ للہ خلق والارض تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو سماوات آسمان اور ارض زمین یہ تو آپ جانتے ہی لیکن عربی زبان میں حقیقت میں کہتے ہیں کلک سما جو کچھ تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیلی چھت نظر آ رہی ہے یہ آسمان لیکن عربی لغت کے اعتبار سے اصل جو معنی ہے وہ یہ کہ جو کچھ تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے اور ارض کیا ہے جو کچھ ہمارے نیچے ہے وہ ارض ہے زمین ہے اور اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے کہ ہمارے اوپر کیا کچھ ہے اور اللہ ہی جانے کہ ہمارے نیچے کیا کچھ ہے صرف یہی زمین تو نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ خاک یہ مٹی یہی تو نہیں اس زمین کے نیچے تہوں تک نیچے تک پتہ نہیں کیا کچھ ہے ابھی انسان قدرت کے سارے راز نہیں جان سکا انسان تو بھی جاہل ہے میں تو جدید علوم پڑا ہوا نہیں ہوں لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی کتابیں دیکھتے ہیں ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ اوپر اوپر کی سزا میں ایک جو ہے بلیک ہول بلیک ہول یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کے قریب جو ستارے چلے جاتے ہیں جو سیارے چلے جاتے ہیں اور یہ ستارے یہ کوئی دیئے نہیں ہے چھوٹے چھوٹے یہ کوئی موم بتیاں نہیں ہے چھوٹی چھوٹی یہ وہ ستارے اور سیارے ہیں جن میں سے باز ہماری اس زمین سے بڑے ہیں تو کہتے ہیں بلیک ہول ان ستاروں اور سیاروں کو نگل جاتے ہیں اور سائنسدان نہیں پتا چلا سکے کہ یہ جاتے کہاں یہ کہاں جاتے ہیں یہ جیسے یہ ایسے جیسے ہم سنتے ہیں کہ بہت بڑا ایک بیو تھا اور اس نے بندے کھا لیے اور ڈکار ڈکار بھی نہیں مارا پتا بھی نہیں چلا کہاں گیا تو بلیک ہول میں جو چلے جاتے پتا بھی نہیں چلتا یہ ستارے اور سیارے کہاں گئے یہاں تک کہ سائنسدان ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ زمین بلیک ہول کے قریب چلی جائے تو وہ اس کو نگل جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ساتوں سمندر کہاں گئے یہ دریا کہاں گئے یہ ہمالیہ جیسے پہاڑ یہ کہاں گئے یہ زمین کہاں گئی یہ بلڈنگیں کہاں گئی پتہ بھی نہیں چلے گا تو اللہ فرماتے ہیں تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اوپر کی دنیا کو پیدا کیا میں یہ بتا رہا تھا کہ اوپر کی دنیا کیا ہے اللہ ہی جانے ہم تو خیر ویسے ہی سائنس پڑے ہوئے نہیں ہیں دنیا میں پھرے ہوئے نہیں ہیں ہم چاند پر نہیں پہنچے سورج پر نہیں پہنچے ستاروں پر نہیں پہنچے لیکن جو چاند تک پہنچ گئے جو ستاروں تک پہنچ گئے جن بڑی بڑی خورد بی اور دور بین ایجاد کر لی تحقیقات کر لی وہ بھی ابھی تک اوپر کی ساری دنیا کا حال معلوم نہیں کر سکے تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اوپر کے سارے جہان کو ساری دنیا کو ساری فضاؤں کو اسی نے پیدا کیا بل ارب اور نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا اس زمین کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے آپ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے اللہ نے کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک ابھی انسان پہنچ سکا ہے پٹرول کے خزانے مادنیات کے خزانے سونے کے خزانے چاندی کے خزانے زمین کے نیچے اور آگے اس سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو جو کچھ ہے اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا اب سوچیے جس کے پاس جتنا علم ہوگا اور علم ہوگا ایمان والا علم اقرا ربی کا والا علم اللہ کے نام والا علم وہ جب آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھے گا اور زمین کی پستی کو دیکھے گا اور ان دونوں کی وسعتوں کو دیکھے گا وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ ان بتوں نے پیدا کیا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا ان عاجز انسانوں نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو ایک مکھھی نہیں بنا سکتے ایک مکھھی اللہ کہتے ہیں مکھھی مکھھی نہیں بنا سکتے وہ اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی کائنات کیسے پیدا کر سکتے ایک مچھر نہیں بنا سکتے سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے اور جتنا بھی کمپیوٹرائز نظام بنا لے لیکن آج بھی سائنسدان ایک مکھھی اور مچھر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا یقلو زبان سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھھی نہیں بنا سکتے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو کیسے خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خالق ہیں ہم بڑے ہیں بٹ الماتی بن نور اور اللہ نے تاریکیاں بھی پیدا کی اور اللہ نے روشنی بھی پیدا کی تاریکیاں پیدا کرنے والا بھی اللہ اور نور پیدا کرنے والا بھی اللہ قرآن جو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے چونکہ ہمارا علم ہے محدود ہم تو اپنے زمانے کے سارے گمراہ لوگوں کو نہیں جانتے سارے لوگوں کو تو چھوڑے پاکستان میں اور پاکستان کے دیہاتوں میں بلوچستان کے علاقوں میں اندرون سندھ میں اور پنجاب میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے ان کی نظریات ہیں ہم نہیں جانتے میں تو سب کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں تو پوری دنیا کے بارے میں ہم کیا جانتے ہوں گے اللہ پاک جب یوں فرماتے ہیں تو نا معلوم کن کن لوگوں کے غلط نظریات کی تردید کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی مثال کے طور پر اب اللہ نے کہہ دیا کہ تاریکیاں بھی میں نے پیدا کی اب روشنی بھی میں نے پیدا کی تو بعض حضرات نے لکھا تفیروں کے اندر کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے تاریکی کے پیدا کرنے والا اور ہے روشنی کے پیدا کرنے والا اور ہے شر کا پیدا کرنے والا اور ہے خیر کا پیدا کرنے والا اور ہے ایک کو اہرمن کہتے ہیں دوسرے کو یزدان کہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے نہیں غلط ہے تاریکیوں کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور روشنی کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں یہاں سے تردید ہو گئی ان کی پھر قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں ظلمت تاریخی جہاں بھی آیا جمع آیا ہے ظلمات تاریخیاں اور نور جہاں بھی آیا ہے واحد آیا ہے اللہ آمنوا من الظلمات الى النور اللہ ولی ہے دوست ایمان والوں کا وہ ان کو نکالتے ہیں ظلمات سے اندھیروں سے نور کی طرف اب ظلمات اللہ جمع لائے اور نور کو واحد لائے قرآن میں جگہ جگہ علما کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ گمراہی کے راستے تو بہت سارے ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں کفر کی صورتیں بہت ساری ہیں مکہ کے مشرقوں کا بھی کفر تھا یونانیوں کا بھی کفر تھا اور رومیوں کا بھی کفر تھا اور یہودیوں کا بھی کفر ہندوؤں کا بھی کفر مجوسیوں کا بھی کفر اور بدھ مذہب والوں کا کفر میں کفر کی کتنی قسمیں تاریخیوں کی قسمیں بے شمار ضلالت کے طریقے بے شمار لیکن ہدایت کا طریقہ صرف ایک ہے نسورات المستقیم مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے سیدھے راستے کی ہدایت دے اور آپ جانتے ہیں یہ جو دن اثرات المستقیم ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اح دنات المستقیم مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے سیدھے راستے پر جمع بھی دے اور منزل تک پہنچا بھی دے یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر دکھا بھی دے جما بھی دے پہنچا بھی دے بہت سے ایسے ہیں ان کو پتا ہی نہیں سرات مستقیم ایسے سرات مستقیم کون سا ہے पता ہی نہیں بہت سے ان کو پتا تو ہے مگر چلتے چلتے پھسل جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن آخر میں جا کر ہٹ جاتے ہیں منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور منزل کیا ہے اللہ راضی ہو جائے یاد رکھیں کہ مومن کی منزل وہ اللہ کی رضا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے یہ ہے ہماری منزل جس کی طرف ہم جا رہے ہیں سجدے اسی لیے رکو اسی لیے یہ درد تدریس اسی لیے یہ دعوت تبلیغ اسی لیے یہ تصوف جہاد اسی لیے اور یہ صدقہ کا خیرات اسی لیے یہ ذکر و دعا تصویر و تقویف اسی لیے اللہ راضی ہو جائے یہ ہماری منزل ہے ہم اس دن اسرات کے اندر اللہ سے یہ مانتے ہیں مولا دکھا بھی دے جما بھی دے اور منزل تک پہنچا بھی دے ایسا ہو جائے کہ ہم مرے تو اس حالت میں مرے کہ تیری طرف سے اعلان ہو یا ارجعی الى رب رازی مطما چل اپنے رب کی طرف وہ رب آئی تجھ سے راضی اور تو اس سے فدخلی عبادی بد خلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اللہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا اللہ کی جی شان ہے اللہ جس کو عطا فرمائے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا آخر وقت تھا بیمار تھے بیٹا ان کی عیادت اور خدمت کے لیے موجود تھا تو باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا باہر نکلا کون ہے ایک کھڑا ہے کوئی کاشد اور اس نے پرچی کی ایک رکا دیا کہا ابا جان کو یہ جا دے دو وہ رکا لے کر جمع آیا اور نور واحد آیا اس لیے کہ ظلمتیں تو بہت زلالتیں تو بہت گمراہیاں تو بہت کفر کے راستے بہت لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے نور صرف ایک ہے اور پھر مفتری نے یہ بھی لکھا کہ اللہ نے ظلمات کو پہلے ذکر کیا تاریکیوں کو اور نور کو بعد میں ذکر کیا اس وجہ سے بھی کہ اس دنیا میں پہلے تاریکی ہی تاریکی تھی گیس تھی دھواں تھا تاریخ کی ہی تاریخی پھر اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا اور ستاروں کو پیدا کیا اور اس کائنات کو اللہ نے روشن روشن کر دیا اور اس اعتبار سے بھی ظلمت کو پہلے ذکر کیا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے علامہ بن کر پیدا نہیں ہوتا ہاں عالم بننے کے وسائل لے کر پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم جو پیدا ہوتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے کچھ بھی نہیں جانتے اللہ تمہیں کان دیتا ہے آنکھیں دیتے دل دیتے دماغ دیتا ہے یعنی علم کے ذرائع دیتا ہے تو تم اس سے علم حاصل کرتے ہو تو اس لیے اللہ نے ظلمات کو پہلے ذکر کیا اور نور کو بعد میں ذکر کیا مجعل الظلمات ایون نور ذرا غور فرمائیے تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا تاریکیوں کو پیدا کیا روشنی کو پیدا کیا سم ملین کفرو برب بھی یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لمبا کر کے پڑھا سم مل کفرو بیرب یا یہ سما کا لفظ یہ عربی زبان میں آتا ہے اس کے لیے ایک گویا کے تعجب کے اظہار کے لیے مانا تو یہ بنتا ہے پھر بھی یہ لوگ جو کافر ہیں دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں پھر بھی یعنی کتنی بعید بات ہے کتنی عجیب بات ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہ زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ ظلمات کو پیدا کرنے والا وہ اور نور کو پیدا کرنے والا وہ اور ٹھہراتے ہیں ان کو جو آجز ہیں جو ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ان کو ٹھہراتے ہیں برابر کس کے اللہ کے سم ارے کتنی, بات ہے کتنی عجیب بات ہے کیسے ہیں کیسی ہی ان کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے تم کو مٹی سے پیدا کیا ثم پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اللہ نے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ انسانوں کے جو باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے مٹی سے اس لیے اللہ سارے انسانوں کو کہتے ہیں تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور دوسرے حضرات نے کہا اس طویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی تخلیق کے اندر اور ہر انسان کی نشو و نما کے اندر مٹی کا دخل ہے ہر انسان کی تخلیق میں ہر انسان کی نشو و نما میں مٹی کا دخل ہے غلہ پیدا ہوتا ہے مٹی میں مٹی سے پیدا ہوتا ہے غلہ کہتا ہے, ہے خون بنتا ہے خون بنتا ہے مادہ منویہ بنتا ہے اسی مادہ منویہ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کی تخلیق اور نشو و نوا میں کسی نہ کسی طریقے سے مٹی کا دخل ہے لہذا اس تعویل کی ضرورت نہیں کہ آدم علیہ اسلام تو مٹی سے پیدا ہوئے اور باقی مٹی سے پیدا نہیں ہوئے نہیں سارے کے سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے اللہ اکبر ایک عجیب بات یاد آ گئی قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا فرمایا کہ انسان کی اصل ہے مٹی یہ زمین اور زمین جو بننا شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ جگہ نمودار ہوئی جہاں کعبہ ہے غور سے سنیے گا بڑی عجیب بات اللہ والے نے بیان فرمائی فرمایا کہ انسان کی اصل ہے مٹی اور مٹی کی اصل ہے کعبہ کہ کعبے کی زمین پہلے کعبے کا ٹکڑا پہلے نمودار ہوا پھر وہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی وہ سارے عالم کی ساری زمین کی اصل ہے کعبہ اور انسان کی اصل ہے مٹی اور اصول یہ ہے کلو شی انجی الا اصلی ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف آپ نے دیکھا بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کشش ہوتی اپنی ماں کے لیے سے پیدا ہوا جو صحیح بچہ ہوگا جو صحیح ہل ہوگا جو واقعی بچہ ہوگا بیٹا ہوگا تو اس کے لیے کشش ہوگی اپنی ماں کے لیے جو صحیح انسان ہوگا اس کے اندر کشش ہوگی کعبہ کے اس لیے کہ اس کی اصل ہے وہی سے پیدا ہوا مٹی پیدا ہوئی کعبے سے اور انسان پیدا ہوا مٹی سے تو گویا کہ انسان کی اصل ہے کعبہ کی زمین اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو ایمان والوں کے دل کے اندر جو کعبہ کی کشش پائی جاتی ہے اس لیے کہ ان کی اصل کعبہ کی مٹی ہے بارہ ایک بات زمر میں نے عرض کر دی اللہ نے فرمایا کہ اللہ خالہ کا کم ممتی وہ اللہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا آپ نے غور کیا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے آل کبیر کا اور پھر ذکر کیا ہے عالم صغیر کا پہلے ذکر کیا آسمانوں کا زمین کا ظلمات کا نور کا یہ ہے عالم کبیر بڑا عالم بڑا جہان اور پھر اللہ نے ذکر کیا عالم صغیر کا انسان کا وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے ہے یہ عالم کبیر یہ بھی ایک جہان اور یہ خود انسان جو ہے یہ بھی ایک جہان اور بعض حضرات نے ثابت کیا جو کچھ پورے جہان میں ہے اس کی کچھ نہ کچھ جھلک اس انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے دنیا میں کیا ہے اس جہان میں کیا ہے اس میں پانی ہے اس میں ہوا ہے اس میں لوہا ہے اس میں نمک ہے اس میں پتھر ہے اس میں مٹی مٹی ہے اس میں شوگر ہے تو دیکھا جائے تو خود انسان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر ہوا بھی ہے اس کے اندر پانی بھی ہے اس کے اندر لوہا بھی ہے اس کے اندر پتھر بھی ہیں اس کے اندر مٹی بھی ہے جو کچھ سارے جہاں میں ہے اس کی کچھ نہ کچھ جھلک اس انسان میں بھی ہے ہاں ایک چیز ایسی ہے جو عالم کبیر میں نہیں ہے عالم صغیر میں ہے وہ کیا کہ آلم صغیر کو اللہ نے وہ دل دیا ہے جس دل کے اندر اللہ سما سکتا ہے اور یہ چیز عالم کبیر کو حاصل کی مارفت کا نور محبت کا نور ایمان کا نور اس عالم صغیر انسان کے دل کے اندر سما سکتا ہے یہ خصوصیت ایسی ہے کہ انسان کو حاصل ہے اور پورے جہان کو حاصل نہیں ہے پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے سمندروں کو حاصل نہیں ہے دریاؤں کو حاصل نہیں ہے انسان کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے یہ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جو کہیں بھی نہ سما سکا لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں مومن کے دل وہ اللہ خلا ممکن وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے اجلا پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اللہ نے ہماری زندگی کی ابدا بھی متعین کر دی اور انتہا بھی متعین کر دی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی ولی روس کتب عبدال عالم جاہیلان ڈاکٹر کوئی نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی ہے نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں اللہ پاک ایسے پکڑتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے اللہ نے پکڑا اور کہاں سے زندگی کا چراغ گل ہو کر رہیں گے تو اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی بدلومن اور ایک اور مدت بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے ایک اور مدت بھی ہے اللہ اکبر جیسے وہ بات کہہ رہا تھا ایک عالم صغیر اور ایک عالم کبیر یہ جہان یہ عالم کبیر ہے یہ انسان یہ عالم صغیر ہے اللہ نے عالم صغیر کی بھی عمر مقرر کی ہے اور عالم کبیر کی بھی اللہ نے عمر مقرر کی ہے اللہ کے ہاں اس دنیا کی عمر مقرر ہے اور ہر چیز کی عمر متعین ہے یہ یاد رکھیے درختوں کی عمر متعین ہے پہاڑوں کی عمر متعین ہے ہمارے لباس کی عمر متعین ہے یہ جو آپ گھر میں برتن استعمال کرتے ہیں ان کی عمر بھی متعین ہے تیسری بات اللہ علیہ نے کہا برتن ٹوٹ جائے تو اتنے ناراض نہ ہوا کریں گھر والوں پر اس لیے کہ اس, اس لیے تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو ارے اللہ کی قدرت کے اللہ کے وجود کے اتنے دلائل دیکھتے ہو پھر بھی شک کرتے ہو پتنی پیدا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا کبھی پتنی مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ارے انسان کیا یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ جو ابتدا پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے ابتدا پیدا کرنا تو مشکل ہے تو جو ابدا پیدا کر سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے بہو اللہ فی البات و فی العض اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی کہ آسمانوں کی ساری مخلوق عبادت کرتی ہے اللہ کی اور زمین کی ساری مخلوق وہ عبادت کرتی ہے اللہ کی یعلم سرکم سر رقم وہ تمہارا کھلا بھی جانتا ہے اور تمہارا چھپا بھی جانتا ہے وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے بیا الما تقسیبون اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور یاد رکھیں اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے تقسیب کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے دونوں معنی جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے مستقبل میں اسے بھی اللہ جانتا ہے ممات عتی من آتی من آیات رب ان, ان کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اللہ کانو انہا مورین تو وہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں لفظ اللہ نے استعمال کیا آیت کا اور یاد رکھیے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں آیات دو قسم کی ہیں پرانی آیات اور تکوینی آیات دو قسم کی آیات ہیں ویسے تو آیات کا مانا ہے نشانیاں تو دو قسم کی آیات ہیں ایک تو یہ پرانی آیات ہیں اور ایک یہ, یہ تکوینی آیات پورے جہاں میں اللہ کے قدرت اللہ کے وجود کی پھیلی ہوئی نشانیاں تو دونوں مانا مراد ہو سکتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیات آئے تو ان سے بھی منہ مو موڑ لیتے ہیں اور دنیا جہاں میں اللہ کی قدرت کی آیات دیکھتے ہیں تو ان سے بھی منہ مو موڑ لیتے ہیں فقد قذبوا بِالْحَقِّ لَمَّا جا اہم چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا مَا كَانُوا بِهِ بھی